امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغا. نحج البلاغا کا خطبہ نمبر سو آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ حساب کی چھان بین اور عملوں کی جزا کے لیے سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا وہ خزو کی حالت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے پسینہ منہ تک پہنچ کر ان کے منہ میں لگام ڈال دے گا زمین ان لوگوں سمیت لرستی تھر تھراتی ہوگی اس وقت سب سے بڑا خوشحال وہ ہوگا جسے اپنے دونوں قدم ٹکانے کی جگہ اور سانس لینے کی کھلی فضا مل جائے اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے مقابلے کے لیے گھوڑوں کے پیر جم نہ سکیں گے اور نہ ان کے جھنڈے پلٹائے جا سکیں گے وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں گے کہ ان کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی اور ان پر پالان کسے ہوں گے ان کا پیشرو انہیں تیزی سے ہکائے گا اور سوار ہونے والا انہیں ہلکان کر دے گا وہ لوگ اس قوم سے ہیں جن کے حملے سخت ہوتے ہیں اور لوٹ خسوٹ کم ان سے وہ قوم فی سبید اللہ جہاد کرے گی جو متکبروں کے نزدیک بست اور ذریل زمین میں گم نام اور آسمان میں جانی پہچانی ہوئی ہوں گی اے بسرا تیری حالت پر افسوس ہے کہ جب تجھ پر اللہ کے عذاب کے لشکر ٹوٹ پڑیں گے جس پہ نہ غبار اڑے گا اور نہ شور غا ہوگا اور تیرے بسنے والے قتل اور سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے